الباب الثامن والستون ومئتان باب النهی عن الایذاق تکلیف احجانی سے ممانعت کا بیان والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتمدوا بهتانا وإثما مبینا اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ لوگ جو بغیر کسی قصور کے مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں انہوں نے یقینا بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا وعن عبد الله ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه حضرت عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما سيرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كامل المسلم هو جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے بخاری و مسلم وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه رواه مسلم وهو بعض حديث طويل سبق في باب طاعة أولاة الأمور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو چاہیے کہ اس کو موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے مسلم